پانچویں نقطے میں استاذ محترم نے اسلام سے قبل کے عالمی نظام اور اسلام کے بعد کے عالمی نظام کا تذکرہ شروع کیا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا تذکرہ تھا اور دوسرے نمبر پر خلافت راشدہ کا تذکرہ چل رہا ہے گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مختصر تذکرہ کیا آج کے سبق میں انشاءاللہ اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مختصر تذکرہ ہوگا سن تیرہ ہجری سے سن تیس ہجری تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت ہے عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں تھے کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یہ وسیعت فرمائی کے وہ ان کے بعد خلیفہ ہوں گے اس مقصد کے لیے انہوں نے عبد الرحمان بن عوف اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما سے مشورہ فرمایا فضله وحمدا ابی بکرین ان دونوں حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طرف فضیلت بھی بیان کی اور دوسری طرف اوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عہ کی رائے کی تائید کی اور تعریف کی پھر اب وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لوگوں کے سامنے تشریف لائے اور فرمایا اپنے بعد جس شخص کو آپ لوگوں پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر راضی ہوں گے نہ ہی میں نے مشورے میں کوئی کوتاہی یا سستی کی ہے اور نہ ہی اپنے کسی رشتے دار کو میں نے یہ ذمہ داری حوالے کی ہے امام سیوتی رحمہ اللہ ابن عساکر کے سنت سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا نرضا الا ان یکون عمر اگر عمر صاحب ہوں گے تو ہم راضی ہوں گے فقال ابو بکر ہوا عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا و عمر ہی تو ہیں فاسمعوا له و اطیعوا ان کی بات مانیے اور ان کی تعاد کیجئے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو تلب فرمایا اور فرمایا کہ انی قد استخلفتک على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام کے اوپر خلیفہ متعین کیا ہے وَأَوْصَاهُ بِتَقْوَ اللَّهِ اور ان کو اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیت فرمائی جن میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ بنو ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سب کے سب شامل تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت میں قاضی رہے تھے اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی زیادہ قربت اور محبت تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ام کلثوم جو کہ فاطمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے اس نکاح کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے زید اور ایک بیٹی رقیہ پیدا ہوئی یعنی زید کے والد حضرت عمر ہیں اور نانا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وقدرت الفقهاء على الطريقه التي جرى فيها استخلاف عمر قاعده في اصول الحكم اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد خلیفہ بنایا اور وصیت کی کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی بنیاد پر علماء کرام نے یہ اصول قائم فرمایا ہے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر سابق خلیفہ اپنے بعد کسی کے حق میں وسیعت کر دے تو اس کی خلافت قبول کی جائے گی بشرط کہ شورا والے اور اہل الحل والعقد اس وسیعت کو قبول کریں جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی تشریح فرمائی ہے امام ابن تیمیہ رحماء اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی, اس کی توثیق و شورا والے نہ کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہ بن سکتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دس سال پانچ مہینے اکیس راتوں تک محیط ہے ان کی زندگی ابلانامی مجوسی ایرانی کے ہاتھوں ختم ہوئی جس نے بدھ کے دن فجر کی نماز میں ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کرنے کی کوشش کی سن تئیس ہجری ماہجہ کی تین راتیں باقی تھیں یعنی بالکل آخری ایام تھے سن تیئیس ہجری کے صرف تین دن باقی رہتے تھے سن چوبیس ہجری کے شروع ہونے میں یہ حادثہ پیش آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اس قاتلانہ حملے کی ترتیب ہرمزان نے بنائی تھی جو کہ فارسی کمانڈر تھا اسے سن سترہ ہجری میں تستر نامی علاقے میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے گرفتار کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلب کی بنیاد پر مدینہ بیچ دیا تھا یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب فرمایا تھا کہ اس شخص کو میرے پاس بھجوایا جائے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس نے اسلام کا اعلان کر دیا اور وہ قتل سے بچ گیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس قاتلانہ حملے کے نتیجے میں شہید ہو گئے تو ان کے بیٹے عبید اللہ بن عمر نے کوشش کی اور ہرمزان کو قتل کر ڈالا یعنی اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف اور ان کا عدل یہ بہت ہی مشہور ہے اس سلسلے میں زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو اہم کارنامے انجام دیے ان میں سے چند ایک کا ہی ہم یہاں بطور اشارہ ذکر کر رہے ہیں نمبر ایک فتح الشام شام انہوں نے پورے ملک شام کو فتح کروایا نمبر دو فتح العراق پورا عراق ان کے زمانے میں فتح ہوا نمبر تین فتح مصر پورا مصر ان کے زمانے میں فتح ہوا وہ فارس. کا کے فارس کے اکثر علاقوں کا فتح ہے حتیٰ کہ مسلمانوں کا لشکر جان تک پہنچ گیا تھا وہاں ان کے بیٹے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنگ میں موجود تھے ہمارے فقہ حنفی کی جو کتاب ہے ہدایا اس میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی میں جنگ میں موجود تھے چھ مہینے تک وہاں موجود تھے وہاں نماز قصر کیا کرتے تھے یعنی سفرانہ نماز پڑھا کرتے تھے دو رکات بطور دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ صاحب ہدایہ نے نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو خلافات تھے ہمارے جو عمرات ہیں وہ جیسے خود جنگوں میں جایا کرتے تھے اسی طرح اپنے صاحبزادوں اور اپنے جگر کو بھی جنگوں میں روانہ فرمایا کرتے تھے آپ ذرا تصور کریں کہ آذربائی کہاں ہے اور مدینہ کہاں ہے اور اس زمانے کے جو سامان سفر اور وسائل حمل و نقل تھے کتنے کمزور تھے اس کے باوجود مسلمانوں کا لشکر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آذہ تک پہنچ چکا تھا اللہ جل جلالح ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں قرآن اٹھا کر پوری دنیا میں فتوحات کی تحریک کو دوبارہ سے شروع کرنے اور مسلمانوں کو اس مغلوبیت اور مظلومیت سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وعلى و صحب اجمعین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ